بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رہنباد کلو اللہ عج اللہ دم یل احج تم فرماؤ اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز <سق> ہے نہ اس, اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس نا نا کے جوڑ کا کوئی کوئی